شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے آٹھویں نقطے میں جاری ہے آٹھویں نقطے کے آخر میں استاد محترم نے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب سے اقتباسات نقل کیے ہیں اقتباسات کا سلسلہ جاری ہے چھ سو چھپن ہجری میں خلافت عباسیہ منگولیوں کے چنگیزیوں کے حملے میں دیر ہو گئی تھی فرماتے ہیں کہ استحلتھ سنا ولَ سلی المسلمین خلیفہ چھ ہجری کا آغاز ہے لیکن مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہے یہ عبارت یقینا انتہائی دردناک عبارت ہے چھ سو چھپن ہجری میں مسلمانوں کی خلافت ختم ہوئی اور چھ سو ستاون ہجری میں محرخ لکھ رہا ہے کہ وہ بغیر خلیفہ کے تھے میرے بھائیوں میری بہنوں جس حال میں آج ہم جی رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے سال ہاں سال گزر چکے ہیں مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے اللہ جل جلالہ کا پھر بھی کرم ہے الحمد للہ کہ کسی نہ کسی درجے میں مسلمان جہاد قطال اور کوششوں میں مصروف ہیں اگرچہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان بغیر خلیفہ کے اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں مسلمانوں کی خلافت 656 ہجری میں ختم ہوئی اب شام کی حکومت مصر کی حکومت اور آس پاس جو اسلامی ممالک کی حکومتیں تھیں وہ سب کی سب پریشان تھی حیران تھی کہ کیا کیا جائے جب کہ شام کی حکومت کو تقریباً چنگیزیوں نے روند ڈالا تھا یعنی بغداد کے بعد شام کا نمبر بھی آ چکا تھا اب صرف مصر جو ہے یہ کسی حد تک پرسکون تھا مصر کی جو داخلی سیاسی حالت تھی وہ بہت زیادہ ابتر تھی وہ اس طرح کے مصر کے جو معیار ابیک ترکمن تھے ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے شجرت الدر جو کہ ان کی بیوی تھی انہوں نے انہیں انتہائی دردناک اور سفاکیت کے ساتھ قتل کر دیا تھا شجارتر کا ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کی عمر بمشکل گیارہ سال تھی اب اتنی بڑی مملکت کا جو اختیار اقتدار اور کنٹرول ہے اس چھوٹے بچے کے حوالے کرنا کسی بھی صورت میں نہ ہی مناسب تھا اور نہ ہی معقول تھا چنانچہ علماء کرام کا اجلاس ہوا ان علماء کرام میں سلطان العلما دین بن عبدالسلام رحمہ اللہ تعالی کا نام سر فہرست ہے ان کے ساتھ ایک اور بڑے عالم ہے کمال الدین عمر بن اب جراد المعروف بن العدیم ابن العدیم رحمہ اللہ در دراصل شام سے آئے تھے مصر میں تاکہ مسلمانوں کو شام میں چنگیزیوں کی طرف سے پیش آنے والی مصیبت اور ان کی فریاد پہنچا کر امداد کی درخواست کی جائے لیکن یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا کیونکہ مصر کی سیاسی حالت بھی بہت ہی بدتر تھی شیخ عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ اور دوسرے جو بڑے چھوٹی کے علماء تھے ان سب کا اجلاس ہوا اجلاس میں یہ طے پایا کہ بیرونی دشمن پورے عالم اسلام پر حملہ آور ہے ان حالات میں ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں زمام اقتدار کو حوالے کر دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے چنانچہ شیخ عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ تعالی جن کا لقب سلطان العلماء یعنی علماء کے بادشاہ ہے یہ ان کا لقب ہے سلطان العلماء یعنی علما کے بادشاہ انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ ان حالات میں کسی مناسب شخص کو تخت پر بٹھانا چاہیے تاکہ عالم اسلام کی جو اکتر صورت حال ہے خلافت بھی ختم ہو چکی ہے اور چنگیزیوں کے تابڑ توڑ حملے مسلسل ادھر ادھر ہو رہے ہیں اس زمانے میں غلاموں کی ایک بہت بڑی کھیپ ایوبیوں نے تیار کی ہوئی تھی یہ غلاموں کی کھیت در اصل جلال الدین خوارزم شاہ رحمہ اللہ کی باقیات ہے یعنی جلال الدین خوارزم شاہ رحمہ اللہ جب لاپتہ ہو گئے تو یہ خوارزمی جو مسلمان تھے یہ ادھر ادھر غلاموں کے بازاروں میں بک گئے بیچے گئے در کا شکار ہو گئے ان حالات میں جلال الدین خوارزم شاہ رحمہ اللہ کے ایک بھانجے جنہیں تاریخ میں سیف الدین قطب کے نام سے جانا جاتا ہے سیف الدین قطب رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جلال الدین خارزم رحمہ اللہ کی بڑی بہن کے صاحبزادے ہیں یہ بھی غلاموں کے بازار میں بیچے گئے اور ہوتے ہوتے یہ معز الدین ابیک ترکمان کے ایک نامور کمانڈروں میں ان کا شمار ہونے لگا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ شجرت الدر نے مملوکوں کے غلاموں کے فوج کے جو سردار ہیں ان کو ظلمن قتل کر ڈالا ہے تو انہوں نے بھی شجرت الدر کو قتل کیا اور قصاص لینے کے بعد انہوں نے شاہی خاندان کو جلا کر دیا اور خود تخت نشین ہوئے اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت تھی غلاموں کے بازار میں بیچا جانے والا یہ غلام جو ہوتے ہوتے سلطنت کی کرسی پر بیٹھ رہا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی رحمت تھی اور خود انہوں نے بھی یہی عذر پیش کیا کہ اس زمانے میں ایک ایسے مضبوط سلطان کی بادشاہ کی ضرورت ہے جو کہ عالم اسلام کو سہارا دے سکے خصا مختصر عباسی خلافت بھی ڈے گئی شام کی زمین پر بھی چنگیزی دن پھر رہے تھے سلیبی مسلمانوں کو زلیل و رسوا کر رہے تھے مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں وہ شراب انڈیل رہے تھے مسلمانوں کے قرآن کا مذاق اڑا رہے تھے غہر دین الصحیح دین المسیح یعنی صحیح دین مسیح کا دین غالب آ گیا ہے مسیح کا دین زندہ باد ہو وغیرہ کے نعرے لگا کر وہ مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی چھلنی کر رہے تھے حالانکہ یہ وہ عیسائی تھے جن کی مسلمانوں نے سالہ سال حفاظت کی تھی وہ دارالاسلام اسلام میں ضمی بن کر جزیا ادا کر کے رہا کرتے تھے ان کے حقوق پورے کے پورے ادا کیے جاتے تھے لیکن جب ان صلیبیوں کو موقع ملا تو انہوں نے شیعوں کے ساتھ مل کر عباسی خلافت کا تختہ الٹنے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کے طریقے اختیار کرنے شروع کیے اگرچہ اللہ جل جلالہ نے نہ ہی ابن العلقمی کو نہ ہی شیخ نصیر الدین توسی کو اپنے منصوبوں میں کامیاب ہونے دیا محرم چھ سو چھپن ہجری کے اواخر میں چنگیزی بغداد میں آئے اور انہوں نے بغداد کو تہس نہز کر دیا اور صرف چار مہینے بعد ابن القمی بھی اپنے آخرت کے سفر پر روانہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دیں گے اس لیے کہافذی خائن نے مسلمانوں کے خلاف جو خیانت کی غداری کی یہ انتہائی خطرناک اور بھیانک تھی محرم کے آخر میں چنگیزی داخل ہوئے اور پھر سفر ربی الاول ربیع السانی جمعہ الا جماعت اسانیہ کے شروع میں ابن العلقمی بھی ہلاک ہو گیا ابن العلقمی کا بیٹا تخت پر بیٹھا وہ بھی 656 ہجری کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی ختم ہو گیا الحمد اس طرح ان شیوں کو اپنے منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا موقع اللہ تعالی نے نصیب نہیں کیا اور آج بھی شیعہ لگے ہوئے ہیں بغداد کو اور عراق کو کنٹرول کرنے میں لیکن سنی الحمد آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ تابندہ پائندہ رہیں گے اللہ تعالی ہمارے سنی بھائیوں کی مدد فرمائے اور ان شیعہ کافروں سے اللہ تعالی سفے ہستی کو صاف و ستھرا فرمائے میرے بھائیوں صلیبیوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا جھنڈا اب گرنے ہی والا ہے تو انہوں نے بھی پر پرزے نکالنے شروع کیے اور مسلمانوں کو ستانے کا سلسلہ شروع کیا لیکن اللہ جل جلالہ نے انہیں بھی موقع نہیں دیا اور پکڑ بہت ہی جلد آ گئی الحمد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی مسلمانوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے کی اس کا واقعہ ہم انشاءاللہ اللہ تفصیل سے بیان کریں گے اور اس واقعے کے جو ہیروز ہیں اعلیٰ اور بلند کردار ہیں ایک طرف علماء ہیں اور دوسری طرف عمرا ہیں علماء کے سردار سلطان العلماء عزد الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ ہیں اور امراء کے سردار سیف الدین قطب رحمہ اللہ تعالی ہیں ان مبارک شخصیات نے اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل کر پوری امت کو چنگیزیوں کے ظلم و ستم سے آخر بچا ہی لیا اور آخر نجات دی انشاءاللہ اللہ کل کے سبق میں ہم سیف الدین قطب رحمہ اللہ تعالی نے تاتاریوں کا چنگیزیوں کا کس طرح مقابلہ کیا اس پر انشاءاللہ اللہ مفصل روشنی ڈالیں گے اللہ جل ہمارے اکابرین ہمارے صالحین پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمیں بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح اسلامی حکومتوں کے قیام اور استحکام کے لیے اللہ کی حاکمیت کے قیام اور استحکام کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی خی رخلق ہی محمد وصحب ہی اجمائین سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته